کو محت اللہ علوۃ خان سے دکان پرشام تو سنت کیسرز دکان نمبر تیئیس عبدالرحمان پلازا نژ مین چوک جہانگیرا روڈ سواگی پروپرائٹر انورشی توحید موبائل نمبر زیرو تین سو ایک ستاون دس ایک سو چوبیس استغفر الله ونغفر الله إن الله هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إِنَّ كَحْمِيدٌ مَجِيدٌ اللهم بارِك على محمد وعلى وآل محمد كمان رفع إبراهيم وعلى وآل إبراهيم إِنَّ كَحْمِيدٌ مَجِيدٌ ہمارے ساتھی مبارکباد کے قابل ہیں کہ جنہوں نے مردوں کے لیے بیانات کے ساتھ ساتھ مستورات کے لیے بھی بیان کا اہتمام کیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی عادت مبارکہ تھی کہ آپ عورتوں کو جمع فرما کر سامنے پردہ لگوا کر قرآن و سنت بیان فرمایا کرتے تھے کیوں اگر گھر کے اندر ایک عورت بھی دین سمجھ جائے تو چونکہ اولاد کی تربیت کرنے میں سب سے زیادہ ماں کا اثر ہوتا ہے جتنی والدہ دیندار ہوگی اس قدر اس کی اولاد بھی زیادہ دیندار ہوگی الحمدللہ اللہ کریم احباب کی یہ محنت قبول کرنا ہے بات یوں ہو رہی کہ آپ سمجھ نہ پوچھا کرتے تھے کہ گزشتہ رات تم میں سے کسی کو کوئی خواب تو نہیں آیا اگر کسی صحابی کو کوئی خواب آیا ہوتا تو وہ بیان کر دیتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر بیان فرمایا کرتے تھے ایک دن آپ نے صبح کی نماز پڑھائی صحابہ سے پوچھا تمہیں کوئی خواب تو نہیں آیا صحابہ نے عرض کیا کہ ہمیں تو کوئی خواب نہیں آیا آپ نے فرمایا ایک خواب مجھے آیا ہے صحابہ کو شوق پیدا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, کو کون سا خواب آیا ہے انہوں نے شوق سے عرض کیا حضرت کون سا خواب آپ نے دیکھا ہے آپ نے فرمایا میں نے رات خواب یہ دیکھا ہے کہ میں تم سب ساتھیوں کو ساتھ لے کر بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا ہوں عمر ادا کر رہے ہیں اب تقریباً چھ سال ہو چکے تھے صحابہ کرام کو مکہ مکرمہ اور بیت اللہ شریف دیکھے ہوئے تو دل میں بڑا شوق پیدا ہوا کہ حضرت کیا مشورہ ہے کیونکہ اللہ کے پیغمبر کا جو خواب ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی وحی سے ہوتا ہے حدیث پاک میں آیا ہے روئی الانبیاء ابھی الیا کا خواب بھی اللہ کی وہی ہوتا ہے آپ نے فرمایا پھر کی تیاری کرو آپ جان پڑے چونتہ سو صاحبہ بھی ساتھ اور صلی اللہ علیہ وسلم ساخ جب مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے تو مکہ والوں کو پتا چل گیا کہ آپ بھی اور آپ کے ساتھی بھی عمرے کے لیے سے آ رہے ہیں انہوں نے لڑائی کی تیاری کر لی کہ ہم آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے آپ نے حضرت عثمان کو بھیجا کہ تم جا کر ان سے گفتگو کرو کہ ہم لڑائی کرنے نہیں آئے ہمراہ کر کے واپس چلے جائیں گے بس ایک گھنٹے دو کا کام ہے اگر ہم لڑائی کے علاقے سے آئے ہوتے ہمارے پاس ہتھیار ہوتے اسلحہ ہوتا حضرت عثمان گئے ان کو اپنے چچا زاد بھائی نے گھر میں قید کر دیا ادھر خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے آپ نے چودہ سو صحابہ سے بیعت لی یہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے ویسے نہیں جائیں گے صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر حضرت عثمان کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے بیت شروع کی اللہ نے بھی اپنی رضا کا اعلان کر دیا شاباش میں کی مدد بھی تمہارے ساتھ ہے بیت کرو شاباش ادھر بکی والوں کو پتہ چلا کہ مسلمان تو اب لڑائی پر تیار ہو چکے ہیں انہوں نے حضرت عثمان کو رہا کر دیا یہ آپ آپ بھی حیران ہو گئے کہ عثمان ہم نے تو سنا تھا تو شہید ہو بھی آئے اور ہم بدلے کی تیاری کر رہے ہیں جی اللہ کی قسم اللہ کے محبوب مجھے تو مکہ والوں نے اگلی بھی نہیں لگائی مسئلہ ثابت ہوگی اگر آپ عالم الغیر ہوتے تو حضرت عثمان کی شہادت کی خبر سن کر بے صحابہ سے لیتے خیر پھر مکہ والوں نے بندے بھیجے صلح ہو گئی اس صلح میں ایک شرط یہ تھی کہ اس سال تم یہاں سے چلے جاؤ اگلے سال آنا ہتھیار ساتھ لے کر نہ آنا پھر ہم تمہیں عمرہ کرنے دیں گے اور ایک ہماری شرط یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمانوں میں سے اپنا دین چھوڑ کر ہمارے پاس مکہ آ گیا پلاح لی ہم واپس نہیں کریں گے اور اگر ہم مکہ والوں میں سے کوئی مسلمان ہو کر آپ کے پاس مدینہ چلا گیا تو آپ کو واپس کرنا پڑے گا اب یہ بات تو بڑی مشکل ہے کہ مسلمان خدا نے خاص کا دین چھوڑ کر مکے میں آ کر ان کے پاس پناہ لے لے تو اس کو تو ہم واپس نہیں کریں گے اور ہمارا بندہ کوئی خدا نہ خواصہ ادھر چلا گیا تمہیں واپس کرنا پڑے گا آپ نے معدہ کر دیا واپس چلے گئے مدینے آپ الفاظ غور ہے۔ آپ مدینے پہنچے چند دن گزرے تھے کہ کچھ مسلمان ہو کر عورتیں آ گئے. بڑی پریشان بھی بھوکھ پیاس تھکاوٹ اور حالت زار آخر تین سو میل کا سفر بنتا تھا پھر گرمی دھوپ پھانکے بڑی پریشانی مشقت جب یہ عورتیں پہنچی اور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے شریف مدے والوں میں پیچھے بندے بھیج دیے کہ جی آپ کو اور ہمارا معاہدہ ہے ان عورتوں کو واپس کرو اور نبی پاک پریشان ہو گئے ادھر معاہدہ بھی ہے کہ واپس کریں گے اور مسلمان بھی ہرو رہی ہیں حضرت ہمیں واپس نہ کرو ہم مسلمان ہو کر آئی ہیں یہ اگر آپ نے واپس کر دیا یہ بڑا ہمارے ساتھ ظلم کریں گے زیادتی کریں گے ماریں گے پیٹیں گے مہربانی کرو واپس نہ کرو ان کتنی تکلیف اٹھا کر آئی ہے تین سو میل کا صبر بنتا ہے وہ مکے والے جو بندے آئے تھے وہ کہتے تھے نہیں تمہارا ہمارا معاہدہ ہے نہیں پاپ پریشان ہو گئے اب جب آپ پریشان ہوئے تو ایک صحابی کو خیال آیا اس نے کہا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے جو مکہ والوں سے معاہدہ کیا تھا کہ اگر ہمارا کوئی بندہ تمہارے پاس آ گیا تم واپس نہ کرنا اور تمہارا کوئی بندہ مدینے آ گیا تو ہم واپس کریں گے وہ ہمارا معاہدہ مردوں کے متعلق تھا عورتوں کا ذکر نہیں تھا ہم واپس نہیں کرتے آپ نے انکار کر دیا جاؤ واپس جاؤ ہم ایک مسلمان بی بیویوں کو واپس نہیں کریں گے ہم ان کو بنا دے مکے والے واپس چلے گئے اللہ نے قرآن کی جائتیں نازل کر دی اب سنو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا النبی ہم بازاروں میں بھی دیکھتے ہیں اور گھروں میں بھی دیکھتے ہیں کیلنڈر لگے ہوتے ہیں پلیٹیں لگی ہوتی ہیں تختیاں لگی ہوتی ہیں ایک پر لکھا ہوتا ہے یا اللہ اور دوسرے پر لکھا ہوتا ہے یا محمد اب سارے قرآن کی تلاوت کرو آپ کو سارے قرآن میں یا محمد نظر نہیں آئے گا یا محمد کا من ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم <سلام> <سلام> <سلام> اللہ پاک نے سارے قرآن میں نبی پاک نام لے کر آپ کو آواز نہیں دی کیوں اگر اللہ کریم نام لے کر آواز دیتا تو دے سکتا تھا لیکن پھر بھی نام لے کر آواز نہیں دی ہم کون ہوتے ہیں نبی کا نام لے کر آواز دینے والے اگر کوئی بندہ والد کا نام لے کر آواز دے والد کو کہا گستاخ ہے یار والد کا نام لے کر اس کو بلاتا ہے چچا کو نام لے کر آواز دے تو بھی گستاخ ہے ماموں کو نام لے کر آواز دے تو بھی گستاخ ہے اور جو یا محمد کہے وہ گستاخ کیوں نہیں ہے یہ پیغمبر کی بہت بڑی توہین ہے اللہ نے من کر دیا فرمایا اللہ دوار رسونے بہین کم کدو آئے بابے کم خبردار میرے پیغمبر کو نام لے کر آز دیا کرو جس طرح ایک دوسرے کو نام لے کر آواز دیتے ہو کیا محمد نہیں کہنا ورنہ توہین ہو جائے گی پیغمبر کی اس لیے جہاں لکھا ہوا ہو یا اللہ یا محمد لکھنا چاہیے یا اللہ اور دوسری طرف محمد الرسول اللہ یا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا ایوہ النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل مومن جب آ جائے آپ کے پاس مومن بیویاں مومن عورتیں آ جائے اب وہ مومن بیویاں بھی مکہ سے چل کر مدینہ نبی پاک کے پاس پہنچیں اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہوتے تو مومن بیبیوں کو نبی پاک کے پاس چل کر آنے کی ضرورت نہیں تھی اللہ نے مسئلہ سمجھا دیا ہر جگہ موجود ہونا میں اللہ کی صفات ہے میں اللہ کے سوا کوئی ہر جگہ موجود نہیں ہے ورنہ مومن بیویاں چل کر کبھی نہ آتی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن بیبی آ جائیں اور آئی کیوں ہے یہ بائی نہ کا آپ کی بیعت کرنا چاہتی ہیں آپ کو پیر بنانا چاہتی ہیں آپ کی مرید بننا چاہتی ہیں اس طرح کا رواج ہے پیری مریدی کا اللہ کری میری بحت کرنا چاہتی ہیں مومن بیبیاں پھر میں کیا کروں فرمایا میرے محبوب پیغمبر با یہ ان سے بعت لے لے ان کے پیر بن جاؤ لیکن پہلے شرطیں پیش کرو اور ان کو بتا دو اگر تمہیں یہ شرطیں منظور ہے پھر تو میں تمہاری بعد کرتا ہوں اگر تمہیں یہ شرطیں منظور نہیں ہے تو کوئی تمہاری بعت نہیں ہے آج بھی اگر کوئی کسی کا مرید بننا چاہے تو پیر کے لیے ضروری ہے یہ شرطیں بیان کرے مرید کے سامنے اگر وہ شرطیں بیان نہیں کرتا اور اس کی خواہش ہے کہ بس میرے مریض زیادہ بن جائیں یہ ٹھگ ہو سکتا ہے یہ سچا پیر نہیں ہے سچا پیر وہ ہے جو مرید کے سامنے شرطیں بیان کرے یہ شرطیں منظور ہیں تب میں کئی بیعت لیتا ہوں تب میرا مرید بن کون سی شرطیں میرا اللہ فرمایا یہ نہ کا میرے پیغمبر آپ کی بیعت کرنا چاہتی ہیں مومن بیویاں مکے سے چل کے آئی ہیں پہلی پہلی شرط پیش کر اور ان بیویوں کو کہہ دے آلہ بلّہ اللہ باللہ شیا او بیبیوں یہ وعدہ کرو کہ اللہ کے ساتھ تم نے شریک کسی کو نہیں کرنا سب سے پہلی بات اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا اور اللہ کریم نے سورت رکمان میں فرما دیا صورت لکمان حضرت لکمان حکیم بہت بڑا دانا اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا پارا سورت رکمان آیت نمبر کے ہاں اس کا لال رکمان لا تشرق ملنا حضرت لکمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا اے میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ شریک کسی کو نہ بنانا کیوں نہ شرک نہ ظلم نظیر بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے اس سے بڑا ظلم کا کائنات میں کوئی نہیں ہے شریک نہ کرنا اللہ فرماتے مومن بیویوں کو کہہ دو میرے پیغمبر اللہ کے ساتھ شریک کسی کو نہ بنانا اگر یہ شرط منظور ہے تو میں تم سے بیت لیتا ہوں ورنہ میں تمہارا پیر نہیں بنتا اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ لا یب فیرو عیشرا کبھی و یب فیرو مادو نظال کا لے میشار اللہ کریم شرک والے گنا کو معاف نہیں کرے گا اور اگر بندہ شرک سے بچتا رہا شرک کے علاوہ باقی گنا ہوئے اللہ کریم چاہے گا اپنی رحمت سے معاف کر دے گا لیکن شرک والے گناہ پر موت آ گئی اللہ قتل نہیں بخشے گا اللہ نے فرمایا انہو میں شرک بلّا فقد حرم اللہ علیہ جن جو بندہ اللہ کے ساتھ شریک کرے اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس پر جنت حرام کر دیتا ہے شرک کرنے والا جنت کبھی نہیں جائے گا اس کا ٹھکانا ہمیشہ ہمیشہ جہنم ہے اب اس گناہ سے بچنے کی فکر ہی نہیں ہے باقی گناہوں سے بچنے کی لوگ کوشش کر رہے ہیں شرک والے گناہ کی طرف توجہ ہی نہیں ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا ماں کان لنبیے وزین سب پھرو لل مشرے کی قربا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اجازت نہیں اور مومنوں کو بھی اجازت نہیں ہے کس بات کی اجازت نہیں ہے کہ شرک پر جس کی موت آ جائے اس کے لیے بخشش کی دعا کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے جس کی شرک پر موت آ گئی نبی بھی اس کے لیے دعا نہیں کر سکتا مومن بھی اس کے لیے دعا نہیں کر سکتی جنازہ بھی نہیں پڑھ سکتے گھر میں بھی جا کر نہیں کہہ سکتے اللہ اس کو بخش اتنا بڑا گناہ اب یہ تو پتہ چلے شرک ہوتا کیا ہے یہ بھی تو پتا چلے میرے پیغمبر ان آنے والی بیبیوں کو کہہ دے جو مکہ سے آئی ہے اللہ اللہ یوشرک نہ بلہ عشیا اللہ کے ساتھ شریک کسی کو نہیں کرنا اللہ کا حصہ مخلوق میں تقسیم نہیں کرنا اللہ کا حق مخلوق کو نہیں دینا شرک ہوتا کیا ہے یہ بھی تو پتا چلے ہاں راز کی بات یہ ہے نا اور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بندے نے کہہ دیا ماشاء اللہ رسول جس طرح اللہ کی مرضی اور اللہ کے رسول کی مرضی آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا فرمانے لگے آج التنی لاہ ندا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا اور تو, تو نے تو مجھے اللہ کا شریک کر دیا ہے کہتا ہے اللہ کی مرضی اور اللہ کے رسول کی مرضی نہیں نہیں ماشاء اللہ فقط یوں کہا کرو جس طرح اکیلے اللہ کی مرضی ہو اللہ کی مرضی کے ساتھ میری مرضی نہیں چلتی ہے شرک ہے بندہ کہے اللہ کی مرضی اللہ کے رسول کی مرضی اللہ کی مرضی اللہ کے حبیب کی مرضی جس طرح یا اللہ یا محمد اللہ کو بھی پکارا نبی کو بھی پکار لیا یا اللہ بھی کہہ دیا یا علی بھی کہہ دیا یہی تو اللہ والا حق دوسروں کو دے رہا ہے یا اللہ بھی کہہ دیا یا نبی بھی کہہ دیا یہی تو شرک ہے اللہ والا حق مخلوق کو دے دینا یا ٹرکوں اور کے پیچھے لکھا ہوتا ہے اللہ نبی وارث اللہ نبی وارث نانا یہ بھی شرک ہے کہ ہر <سزدان> کسی نے چلا جانا ہے قرآن میں اللہ فرماتے للہ میرا میراث السماوات اللہ ہر کوئی چلا جائے گا اللہ رہ جائے گا آسمانوں کا وارث بھی اللہ زمین کا وارث بھی اللہ اور وارث وہ ہوتا ہے کہ باقی چلے جائے اور وہ پیچھے رہ جائے ہر کوئی چلا جائے گا اللہ کریم رہ جائے گا اس لیے اللہ ہی وارث یہ لفظ لکھنے چاہیے اللہ ہی باعث اللہ ہی باعث اللہ اللہ یشرق نہ بل اللہ کے ساتھ شریک کسی کو نہیں کرنا اللہ معاف نہیں کرے گا اللہ نہیں بخشے گا شرک والے گناہ کو اگر اس پر موت آ گئی اللہ کریم فرماتے ہیں سور آتے کے اندر آیت نمبر اٹھارہ ویا گوند ملا یوہم نبی پاک واؤ اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جن کے سامنے مسئلہ بیان کیا مکے والوں کا حال یہ تھا کہ اللہ کریم کے سوا ان کے سجدے کرتے تھے درباروں کے ان کی منت ان کی منوتی ان کی نظر نیاز ان کے سجدے ان کا طواف اللہ فرماتے اللہ یا زروہ اللہ یا جو نقصان بھی ان کو نہیں دے سکتے نفع بھی نہیں دے سکتے اللہ نے قرآن میں فرمایا مکی بھی نہیں بنا سکتے نفع بھی نہیں دے سکتے نقصان بھی نہیں دے سکتے ان کی عبادت کر رہے مکے والے وہ کولون اور مکے والے یہ کہتے تھے نبی پاک کے دشمن یہ کہتے تھے ہاں بلا شواؤنا اللہ ہم جو درباروں پہ جاتے ہیں ہم جو مزاروں پہ جاتے ہیں ہم کو ان کو خدا تو نہیں سمجھتے بلکہ یہ ہمارے سفارشی ہیں ہماری ان کے آگے ان کی اللہ کے آگے اللہ ہماری سنتا نہیں ہے ان کی موڑتا نہیں ہے یہ اللہ سے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں ہمارے کام اللہ سے کروا دیتے ہیں اللہ نے فرمایا اس عقیدے کے ساتھ ان کے درباروں پر جانا کہ ہماری ان کے آگے ان کی اللہ کے آگے اللہ سے کام کروا دیں گے صبح اما کو اللہ پاک ہے اللہ بلند ہے یہ جو شرک کر رہے ہیں یہی عقیدہ تو شرک ہے ہاں کیوں اللہ نے قرآن میں فرمایا میں شہر سے زیادہ قریب ہوں یہاں کسی واسطے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے چھت پر چڑھنا ہو اس لیے سیڑھی ضرورت پڑتی ہے کہ چھت دور ہوتی ہے اللہ شارع سے زیادہ قریب ہے یہاں سیڑھیوں کی ضرورت نہیں ہے اور اللہ قریب دل کا حق جاننے والا ہے افسر کو ملنے کے لیے پہلے چپراسی کو ملتے ہیں افسر کو نہیں پتا ہوتا میرے دفتر کے دروازے پر کون آیا ہوا ہے اس لیے چپراسی کی منت کرتے ہیں اللہ تو دل کا حق جانتا ہے یہاں چپراسوں کی بھی ضرورت نہیں ہے فرمایا میرے پیغمبر ان بی بیوں کو کہہ دو تب میں تم سے بیعت لیتا ہوں اللہ اللہ یو شریک نا بلّہ اللہ کے ساتھ شریک کسی کو نہیں کرنا سب سے پہلے شاد کیونکہ اللہ باقی گنا معاف کر دے گا شرک والے گنا کو معاف نہیں کرے گا اللہ نے قرآن میں فرمایا سورت کا نام سورت فاتر بائیسواں پارا فرمایا اللہ زینا تدونا مندون ہی ما یم لکونا مین کتمی سورت فاتر بائیسواں پارا فرمایا جن ہستیوں کو تم پکار رہے ہو اللہ کریم کو چھوڑ کر جن کی منت منوتی جن کے سجدے جن کے طواف جن کے نام کے کونڈے جن کے نام کی سالک تم کر رہے ہو ما یملکونا لے کو مین اور تمہارے کام کرنا تو دور کی بات ہے کروانا تو دور کی بات ہے وہ تو کھجور کی اندر والی گٹھلی کے اوپر باریک پردے کے بھی مالک نہیں ہے کھجور کے اندر جو گٹھلی ہوتی ہے اس کے اوپر سفید رنگ کا باریک پردہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کتمیر اللہ فرماتے وہ تو اس باریک پردے کے بھی مالک نہیں ہے ماں املے کو نا مین کھجور کی گٹھلی کے اوپر والے پردے کے مالک نہیں ہے اللہ نے مسئلہ سمجھایا کھجور کا جو دانہ ہے اس کو قبر سمجھو اندر جو گٹھلی ہے اس کو قبر میں مردہ سمجھو اور گٹھلی کے اوپر جو پردہ ہے یہ مردے کے اوپر کفن سمجھو جن کو تم پکار رہے ہو وہ تو اپنے کفن کے بھی مالک نہیں ہے سورت فاتر ہے بائیسواں پارہ وہ قرآن کی طرف توجہ جو نہیں کرتے قرآن میں تو اللہ نے کھول کھول کر متلے بیان کر دیے فرمایا ان انتدو لا یش مؤ اگر تم ان کو پکارو قبر کے اوپر کھڑے ہو کر پکارو دور سے پکارو گھر میں بیٹھ کر پکارو بازار میں پکارو جہاں بھی تم ان کو پکارو لا یس مئو وہ تمہاری پکاریں سنتے نہیں اور اللہ تو ہر کسی کی تو سنتا ہے اللہ کو پکارو نا ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکاریں نہیں سنتے جو بھی ہوں دنیا سے رخصت ہو جائے پیر فقیر چھوٹے بڑے نہیں سنتے تمہاری پکاریں نبی ولی نہیں سنتے تمہاری پکاریں پکارے سننے والا اللہ ہے ولاؤ سمے مست چلو ایک منٹ کے لیے مان بھی لیں کہ وہ سنتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں تمہیں جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے تمہاری بات قبول کر ہی نہیں سکتے وہ یوم کیما یق فروغ نہ بے اور قیامت والے دن یہ اللہ کے نیک بندے تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے اللہ درباروں پر جو کچھ انہوں نے کیا تھا شرک کرتے رہے اللہ ہمیں کوئی پتا نہیں تھا یہ شرک ہے جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں درباروں پر مزاروں پر اللہ فرماتے دن قیامت کی وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے نبے ہو کا نسل و اور جس طرح کیا کی خبر میں اللہ آج تمہیں سنا رہا ہوں ایسی خبر کوئی تمہیں نہیں سنائے گا فرمارا میرے پیغمبر پہلی پہلی بات اللہ اللہ یو ن بل شیا بجلی تو ہے اللہ اللہ, اللہ, اللہ شریک نہ باللہ شیا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مومن میرے کو کہہ دو اگر میری بیا تم کرنا چاہتی ہو سب سے پہلی شرط یہ ہے اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرنا ایک شرط اب مومن بیوی بی سام سام سامنے بیٹھی ہی ہیں اور جو مکہ سے آئی تھی اور میرے پرمبر دوسری شرط بیان کر یا سرکنا یہ بھی میرے ساتھ وعدہ کرو کہ چوری نہیں کرنی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے ایک عورت بنی مخزوم قبیلے کی فاطمہ اس کا نام تھا اس نے چوری کر لی پکڑی گئی آپ نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا ہاتھ کاٹو اس کا ساری برادری والے پریشان عورت کا گھر ہاتھ کٹ گیا ہمارے لیے بڑی بدنامی بنے گی انہوں نے ایک پروگرام بنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا پیارا تھا حضرت اسامہ آپ کے منہ بولے بیٹے زید کا بچہ تھا حضرت اسامہ کے منت کی کہ تم نبی پاک کے پاس جاؤ اور عرض کرو اللہ کے پیارے پیغمبر سزا تو ضرور دیں لیکن ذرا تبدیل کر دیں حضرت اسامہ آ اللہ کے پیارے پیغمبر آپ فاطمہ کو سزا تو دیں لیکن تھوڑی تبدیل کر دیں چرما نہ لگا دیں اور کوئی چٹی رکھ دیں ہاتھ نہ کار دیں بڑی بدنامی ہوگی برادری کی آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا فرمانے لگے اسامہ حد اللہ تو اللہ کے قانونوں میں سفارش کرنے والا کون ہوتا ہے سن سن یہ تو بنی مخزوم قبیلے کی فاطمہ ہے اگر میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں بھی اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دی فاطمہ ہے اگر میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں بھی, بھی اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا بنا یس بی بیو وعدہ کرو چوری نہیں کرنی نمبر تین یہ بھی وعدہ کرو یہ بھی وعدہ کرو ولا یزنی یہ بھی وعدہ کرو ملا یزنی کہ برا کام بھی نہیں کرنا ہاں یہ بھی وعدہ کرو میرے ساتھ او مومن بی بیو اگر تم میری عبد کرنا چاہتی ہو لا یزنین برا کام بھی مت کرو اندازہ لگاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر قسم ہر قسم دینی اور اسلامی کیسٹ کے لیے ہمارا پتہ یاد رکھیے یہ بھی وعدہ کرو میرے ساتھ او اومن بیو اگر تم میری بحت کرنا چاہتی ہو لا یزنین برا کام بھی مت کرو اندازہ لگاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک ہوتا ہے آنکھ کے ساتھ برا کام کرنا غیر کی طرف دیکھنا یہ آنکھ کی برائی ہے غیر محرم کی طرف دیکھنا آنکھ کی, کی, آن کی برائی ہے غیر محرم کی طرف دیکھنا یہ آنکھ کی برائی ہے ہاتھ لگانا ہاتھ کی برائی ہے چل کر جانا پاؤں کی برائی ہے اور ہماری شریعت کا مسئلہ تو یہ ہے شاک والی جگہ سے بچوں ہاں مومن بیبیوں توجہ سے سنو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے آپ کی دو بیبیاں بھی ساتھ بیٹھی تھیں بی بی بیشہ اور بی بی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ نما یہ دونوں بھی ساتھ بیٹھی تھیں ایک نابینا صحابی عبداللہ ابن ام ان میں متوم رضی اللہ تعالی نو نبی پاک کے پاس آ رہا تھا جب آپ نے اس نابین صحابی کو آتے ہوئے دیکھا آپ نے دونوں بیویوں کو فرمایا پردہ کرو وہ حیران ہو گئی اللہ کے پیارے نبی یہ تو نابینا ہے ہمیں دیکھ نہیں سکتا آل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افنا تو اس حرام ہی وہ تمہیں نہیں دیکھ سکتا لیکن تم تو دیکھ سکتی ہو جس طرح مرد کے لیے حرام ہے کسی غیر محرم عورت کو دیکھنا اسی طرح عورت کے لیے بھی غیر محرم مرد کو دیکھنا آرام ہے یوں نہیں ہے کہ مجبوری کی وجہ سے عورت کو گھر سے باہر نکلنا پڑا کوئی فوتگی ہو گئی کوئی تکلیف ہے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت بازار میں جائے اور چاروں طرف دیکھتی جائے خیر مہارا مرد کو نہ جس طرح مرد کے لیے دیکھنا منع ہے اسی طرح عورت کو بھی دیکھنا منع ہے اللہ کریم فرماتے ہیں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کل مکمنی مومن مردوں کو کہہ دو یا زمین سارے ہنگ اپنی نظروں کو نیچے رکھا کرو مردوں نظر نیچے رکھا کرو میں یا فضو فرو اور اپنی عزت کی بھی حفاظت کیا کرو وہ مومنات میرے پیارے نبی مومن بیبیوں کو بھی کہہ دو او مومن بیبیوں یا خوزن سارے ان کے لیے بھی حکم ہے اپنی نظر کو نیچے رکھا کریں ہاں ہمارا مر کو نہیں دیکھنا آپ نے فرمایا پہلی نظر معاف ہے اتفاقر پڑ گئی پہلی نظر معاف ہے اور دوسری مرتبہ جان بوجھ کر دیکھا جہنم کی آگ کی سڑائی آنکھوں میں پھیری جائے اللہ اللہ ہماری شریعت کا تو مسئلہ ہے شک والی جگہ سے بچو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف کا مہینہ تھا اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبی کے اندر آدھی رات کا وقت ہے آپ کی بیوی ام سلمہ رضی اللہ تھا لانا اجرا بالکل قریب تھا وہ مسجد میں آ گئی کوئی بات اس نے آپ سے کرنی تھی آپ کی بیوی تھی مسجد میں آ گئی حجرا بالکل ساتھ تھا آپ سے بات کرنا شروع کر دی اب مسجد کے سہن کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہیں آپ کی بیوی بھی کھڑی ہے بات کر رہے ہیں آپ رات کا وقت ہے رمضان شریف کا مہینہ ہے دو آدمی جا رہے تھے راستے میں انہوں نے دیکھا کہ نبی پاک کسی عورت سے باتیں کر رہے ہیں انہوں نے منہ دوسری طرف کر لیا اور تیز تیز قدموں سے چلنا شروع کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ہمیں دیکھ کر دونوں جلدی جلدی جا رہے ہیں آپ نے فرمایا نہ رشتے کو دونوں رک جاؤ رک جاؤ آگے نہ جانا رک جاؤ دونوں رک گئے آپ نے فرمایا جس عورت سے میں باتیں کر رہا ہوں یہ میری بیوی ہے بیوی سے بات کر رہا ہوں بیوی سے وہ دونوں حیران ہو گئے اللہ کے پیغمبر آپ نے یہ بات کیوں بتائی ہے آپ نے فرمایا ان شیطان یجری منل انسان یہ اس لیے میں نے تمہیں بتایا کہ شیطان بندے میں ایسے چلتا ہے جس طرح بندے کا خون چلتا ہے اس मैंने میں نے یہ بات بتائی تاکہ تمہارے دل میں خیال نہ آ جائے کہ پتہ نہیں نبی پا کس عورت سے باتیں کر رہے تھے ہماری شریعت کا مسئلہ ہے شاپ والی से سے بھی بچوں اب ساری امت کی عورتیں اکٹھی ہو جائیں نا جو نبی پا کی گھر والیاں تھیں ان کی شان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا لیکن اللہ فرماتے ہیں اے میں نبی کی بیویوں، بی او شان والی بیویوں، بی نبی کی بیویوں، بی فلا تخذانہ بالقول فیت مذی کل بھی مارا سن میرے نبی کی گھر والی ہو اگر دروازے پر کوئی بندہ آئے نبیپا کے بارے میں پوچھے تو خیال کرنا تم نے اسے میٹھی میٹھی باتیں نہیں کرنی ہاں گپے نہیں لگانی اسے شریعت کے مطابق جواب دو بھائی نبیپا گھر پر نہیں ہے تو واپس چلے جاؤ بعد میں آنا کل نہ معروفہ شریعت کے مطابق اس کو جواب دو اور اس کو رخصت کر دو وہ دروازے پر آئے میٹھی میٹھی باتیں نہیں کرنا ہو سکتا ہے دیکھنے والے شک نہ کرنے کہ یہ کیا چکر ہے دروازے پر کون کھڑا ہوا ہے کیوں باتیں کر رہا ہے اور اسے؟ ہماری شریعت کہتی ہے شک والی جگہ سے بھی بچوں <تصفح> <تصفح> <تصفح> اللہ اللہ اور ہمارا بیوی بی ہو وادہ کرو پہلی پہلی شرط کہ اللہ کے ساتھ شریک کسی کو نہیں کرنا دوسری شرط چوری نہیں کرنی نمبر تین برا کام نہیں کرنا نمبر چار ولا اولاد ان یہ بھی وعدہ کرو بیوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ اپنی اولاد کو قطر بھی نہیں کرو مکہ میری بات تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہ اگر بیٹی پیدا ہوتی تو اس کو زندہ زندہ زمین میں دفن کر دیتے تھے کیوں بڑی ہوگی پھر اس کی شادی کرنے پڑے گی پھر ہمارا داماد بنے گا تو یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے اس لیے زندہ دفن کر دیتے تھے اور بعض لوگ وہ ہوتے تھے جو اپنی اولاد کو پیر و فقیروں کے نام پر ذبح کرتے تھے وہ تو شرک تھا اور بعض لوگ وہ ہوتے تھے جو اپنے بچوں کو جب پیدا ہوتا تھا تو مار دیتے تھے کہ بڑا ہو گیا تو ہم اس کو کھلائیں گے کیسے ہم کھلا نہیں سکیں گے اللہ نے تینوں طریقوں سے منع کیا ختم نہ کرو اولاد کو قتل نہ کرو غیروں کے نام پر ذبح مت کرو نمبر دو اولاد کو تم قتل کر رہے ہو کہ بڑے ہو کر ہم کیسے کھلائیں گے میں اللہ رسک دینے والا ہوں رزق تمہارے ذمہ نہیں ہے نمبر تین جو بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے فرمایا وہی زم مؤود تو سوئے لت بے ائیے زن اللہ دن کی کے ان بچیوں سے سوال کرے گا بچیوں یہ تو بتاؤ تمہیں کیوں زندہ زمین میں دفن کیا گیا تھا اللہ ہو بہت بڑا جرم ہے آج کل بھی لوگ اپنی اولاد کو قتل کر رہے ہیں اب آپ سوچیں گے اولاد کو کیسے قتل کر رہے ہیں یاد رکھنا ایک ہوتا ہے جسم کا قتل جسمانی قتل وجود مار ڈالنا قتل کر دینا گلا گھونٹ دینا یہ بھی قتل ہے اور دوسرا ہوتا ہے روحانی قتل روحانی قتل کا کیا معنی اپنی اولاد کو دین سے محروم رکھنا یہ روحانی قتل ہے اب اس میں ہمارے ماحول میں بہت سے لوگ ممتنا ہیں اب دیکھو والد بھی پوچھتا ہے اماں بھی پوچھتی ہے اگر بیٹا آ جائے نا سکول سے جلدی آٹھ پیریڈ ہوتے ہیں ایک پیریڈ پڑھ کر ایک پیریڈ جلدی کر کے نہ چھٹی کر کے آ جائے سات پیریڈ پڑے اور ایک پیریڈ نہ پڑے اور گھر آ جائے تو ابا بھی پوچھتا ہے امی بھی پوچھتی ہے بیٹا آج تو جلدی آ گئے ہو چھٹی تین بجے ہونی تھی اور تم ڈھائی بجے آ گئے ہو دو بجے آ گئے ہو یہ تو پوچھتے ہیں اور کبھی ابے نے نہیں پوچھا امی نے نہیں پوچھا بیٹا آج نماز پڑھی ہے بیٹا آج قرآن پڑھنے گئے ہو یہ والدہ نہیں یہ روحانی کرتا میں اولاد کو دین سے محروم رکھنا اور جب اولاد کو دین نہیں سکھاتے اولاد کی نماز کا فکر نہیں ہے اور اولاد کی تلاوت کا فکر نہیں ہے بڑے ہو کر یہی یعنی اولاد دین کی نافرمان بنتی ہے لڑائی کرتی ہے مارتی ہے پیڑتی ہے پھر بوڑھے والدین پریشان ہو کر ہمارے پاس آتے ہیں استاد جی کوئی وظیفہ بتاؤ اولاد ہماری بڑی نافرمان ہے پھر ہم ان کو یہ کہتے ہیں تم نے اپنی اولاد کو دین کتنا سکھایا اپنے ماحول میں دیکھو جو نمازی اولاد ہوگی قرآن کی تلاوت کرنے والی اولاد ہوگی وہ والدین کی اتنی نافرمان نہیں ہوگی جتنی بے نماز اولاد والدین کی نافرمان ہے جو دین کی پابند ہے اولاد وہ والدین کی فرما ہوگی اپنی اولاد کا روحانی قتل بھی مت کرو کہ کھائے گا کہاں سے رزق اللہ نے دینا ہے اولاد کی دین کا فکر کرو اولاد کی آخرت کا فکر کرو لوگ فکر کرتے ہیں اچھی نوکری مل جائے دکاندار اچھا بن جائے ملازم اچھا بن جائے اور آپ کی آخرت کا فکر نہیں کر رہے دنیا تو پھر بھی گزر جائے گی آخرت بڑی مشکل ہے فرمایا بی, بی وعدہ کرو نمبر ایک اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا نمبر دو چوری نہیں کرنی نمبر تین برائی نہیں کرنی نمبر چار اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا نمبر پانچ بلا بے بہتانی افترین ہو بہ نائی دی ہن جو ہننا کسی پر بہتان بھی نہیں لگانا ہاں یہ اور تمہیں بڑا مرد ہے کسی عورت کے اندر کوئی غلطی نہیں ہے اس کے ذمے لگا دینا یہ جی فلا عورت تو یوں ہے فلا یوں ہے فلا یوں ہے بس دو عورتیں ملے گی تیسری کا گلہ شروع ہو جائے گا اور کسی کا گلہ نہ ہو تو خامد کا گلہ تو ضرور کرتی ہے آپ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تصدت میں یا شرم نثا او بھی آپ نے درس دیا تقریر کی مسلمان بیبیوں کے سامنے درمیان میں پردہ تھا عورتیں ساری بیٹھی ہوئی تھی آپ تقریر کر رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او بی بیو اللہ کے نام پر صدقہ خیرات خود کیا کرو بہت صدقہ دیا کرو کیوں اڑی تو پورن اکثر عہلار اللہ نے مجھے دکھایا ہے کہ جہنم میں عورتیں زیادہ جائیں گی بہت عورتیں جہنم میں جائے گی بہت زیادہ جہنم کی آگ میں جلے گی عورتیں پہ بہت وبی م ان عورتوں نے پوچھا اللہ کے پیارے پیغمبر جہنم میں عورتیں زیادہ کیوں جائیں گی جہنم کی آگ میں عورتیں زیادہ کیوں جلے گی آپ نے فرمایا دو بڑی خرابیاں ہیں تم عورتوں کے اندر اے خرابی تو یہ ہے تک فورن رشید سرن اے تو خرابی یہ ہے خامت کی نہ بہت کرتی ہو ہاں یہ بہت بڑی بیماری ہے ساری زندگی خاون کپڑے لا کر دیتا رہا جوتی لا کر دیتا رہا باقی ضرورت کی چیزیں لا کر دیتا رہا اور ایک دن ذرا اس سے کمی بیشی ہو جائے بیوی نات بیٹھی ہوں جب سے میں آئی ہوں مجھے تو کپڑے میرے پاس ہے ہی نہیں جوتیاں تو میری ہے ہی نہیں ایک دن بس غلطی ہو جائے خاو سے تمام پچھلی زندگی پہ پانی پہر دیا پھر ایک ایک کو کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے بہت تنگ ہو جی دو سر ایک دوسرے پر لانت ملامت بہت کرتی ہو او لانا تو تیرے اوپر لاکھ لانا تو موت ہوگی یہ ساری عورتوں کی ہوتی ہے اس وجہ سے جہنم میں زیادہ جاؤ ہوگی اللہ اللہ بہتان کسی پر نہیں باندھنا ملا سین کفی معروف میرے پیمبر عورتوں کو کہہ دو یہ وعدہ کرو میرے ساتھ کہ نیک کاموں میں میری نافرمانی بھی نہیں کرو گی ہاں کیسے اب خلاصہ سنو درس کا کالم اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے رسول فرماتے المرا تو ازا سلت خن و وہ سامت شاہرہ وہ سنت فرجہ فلط خر ابا بل جنت شاعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس عورت کا جس بی بی کا عقیدہ بھی ٹھیک ہو قبروں کی پجاری نہ ہو اللہ کے آگے سجدے کرنے والی ہو اللہ کے سوا مخلوق کو نہ پکارنے والی ہو اللہ کریم کے علاوہ کسی کی منت منوتی دینے والی بھی نہ ہو عقیدہ بھی ٹھیک ہو عورت مشرقہ بھی نہ ہو شرک کرنے والی بھی نہ ہو اور پھر عقیدہ ٹھیک ہونے کے بعد سنت خمسہ پانچ وقت کی نماز بھی ادا کرے نمبر دو سہمت شاہراہ رمضان شریف کے روزے بھی رکھے نمبر تین احسنت فرجہ اپنی عزت کی بھی حفاظت کرے نمبر چار اطاط بالا اپنے خامت کا حکم مانے یہ بات بڑی مشکل ہے ہاوت کہتے روٹی پکا میں نہیں پکاتی بداس سے لے یہ خامت کی نافرمانی فرمانی ہے وہ کہتے کہ گھر کی صفائی کر نہیں کرتے خامد کی نہ ہے اور جس عورت پر خامد ناراض ہو جائے جب تک وہ راضی نہ ہو اللہ کے فرشتے اس عورت پر لانت کرتے رہتے ہیں حدیث پاک میں آیا ہے بغیر خامد کی اجازت کے جب عورت گھر سے باہر قدم رکھتی ہے جتنے تک واپس نہیں آتی اللہ کے سارے فرشتے اس عورت پر لانت کرتے ہیں اپنے خامت کا حکم مانے عقیدہ بھی ٹھیک ہو پانچ وقت کی نمازی بھی ہو رمضان کے روزے بھی رکھے اپنی عزت کا بھی خیال کرے اپنے خامت کا بھی حکم مانے نبی پال فرماتے ان سفتوں والی عورت جنت کے آٹھ دروازوں میں سے جس دروازے میں آئے داخل ہو جائے عورتوں کے لیے بڑی آسانی ہے فرمایا میرے پیغمبر یہ جو مکہ سے بھی بھی ہوئی ان کے بیم کر نمبر ایک شرک نہیں کرنا نمبر دو چوری نہیں کرنی نمبر تین برا کام نہیں کرنا نمبر چار اولاد کو قتل نہیں کرنا نمبر پانچ کسی پر الزام نہیں لگانا اور نمبر چھ نیک کاموں میں میری نافرمانی نہیں کرنی میرا حکم ماننا نیک کاموں میں اگر وہ عورتیں یہ بات مان لیں یہ شرطیں مان لیں تو فبا یہ ہننا ان سے بعت لے لیں میرے پیغمبر ان کو اپنی مرید بنا لیں ماسٹر فی اللہ اور ان کے لیے اللہ سے دعا بھی کر اللہ انہوں نے شرطیں مار لیے ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے دعا بھی کر میرے پیرمبر ان کے لیے ان اللہ رفور ہیم بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے اللہ دین اسلام پر ثابت قدم رکھے اللہ کریم قبول کرے اور ہر مسلمان مرد عورت کو اللہ دیندار بنائے رب نا تقبل نینا انت سبی العلیم و تم علی نا امن کمتر رحیم سبھا نہ ربی کربل عزت و سلام الگ الحمد للہ